السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اهدنا الله سبيله صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه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 نو جان بھائی بچ پہ عقید تقدیر ایک انتہائی اہم عقیدہ ہے لیکن مسئلہ تقدیر بہت الجھا ہوا مسئلہ ہے اس مسئلے کو اچھی طرح نہ سمجھنے کی وجہ سے بہت ساری پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں آل باض لوگ تو عقید تقبیر کو اچھی طرح نہ سمجھنے کی وجہ سے راہ بھی ہو جاتی عقیدے تقدیر کے تعلق سے بنیادی بات ذہن نشین کر لیں کہ کسی واقعے کے پیش آنے کے بعد تقدیر کے عقیدے پر عمل شروع ہوتا ہے کسی واقعے کے پیش آنے سے پہلے ہی تقدیر کا عقیدہ کسی آدمی کو اس بات پر آمادہ نہ کر دے اسے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے میری تقدیر میں جو کچھ ہوگا وہ ہو کر رہے گا بلکہ عمل کرے تقدیر کرے عمل کے نتیجے کو کام کے سمرے کو ایکشن کے رزلٹ کو اللہ تبارک و تعالی پر چھوڑ دیں یہ ہے تقدیر کی حقیقت اس کو دو لفظوں میں بیان کرتا ہوں تقدیر ہے دفت بکار و دل بیار تقریر خط ہاتھ جو نے کام میں ہو اور دل محبوب کے ساتھ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تقدیر یہ ہے کچھ مت کرو جو کچھ تقدیر میں ہوگا وہ تو ہو کر ہی رہے گا اس سلسلے میں میں آپ کو ایک حدیث سناؤں وبن اب خزام رتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال اور رکن ہے هل ترد من قدر اللہ من قدر اللہ رواح القدر جی حدیث پاک کو کتاب القدر میں ایسے ہی لائے ہیں خزامہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں اب کیا ابن ابی خزامتان ابن خزامہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے باپ بولتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علام کی خدمت میں آیا پوچھنے لگا کہ تاکہ اس کو سوال کرنا ہے آپ نے فرمایا بولو اس نے کہا کہ اِسٹا ذرا یہ بتائیں کہ روکن مت کرتی ہے ہم جھاڑ پھونک وغیرہ بھی کروا لیتے ہیں وہ دوا بھی بیمار ہوتے ہیں تو معا جا کرا لیتے ہیں وہ تو قاتل نقطی اور بعض چیزوں میں ہم احتیاطی تدابیر اختیار کر لیتے ہیں تو حل ترد من قدر اللہ شیعہ تو کیا اس سے کچھ تقدیر کے اوپر اثر پڑتا ہے کہ تقدیر بدل جاتی ہے ہم بیمار ہوئے اب اس بیماری سے شفایاب ہونا اس بیماری میں مر جانا یہ تو تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ یہ بیمار ہوا ہے فایاب ہو جائے گا یا مر جائے گا تو دوا کریں یا نہ کریں اس سے کیا فرق پڑتا ہے جھاڑ پھونک کروائیں یا نہ کروائیں کیا فرق پڑتا ہے احتیاطی تدابیر اختیار کریں یا نہ کریں کیا فرق پڑتا ہے ہل من قدر احلج رسول ہم جب بیمار ہوتے دوا ضرور کرتے ہیں علاج معوالجہ کرواتے ہیں اور احتیاطی تدابیر درختیا کرتی تو کیا یہ اللہ کے قدر میں سے کسی چیز کو لوٹا دیتی ہے اس سے تقدیر کے اوپر افیکٹ پڑتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا پیارا جواب دیا کال قدر اللہ یہ بھی اللہ کی تقدیر میں سے ہے <laughs> دیا کی تقدیر بھی تدبیر, تدبیر بھی, تقدیر بھی تقدیر میں سے ہے جہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ آدمی شفا یاب ہو جائے گا تو وہاں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ دوا استعمال کرے گا تو میں نے اس دوا میں اس کے لیے شفا رکھی ہے وہ کی تقدیر کے اندر ہی تدیر ہے تقدیر تقدیر کے مسئلے کو بالکل صاف کر دیتی ہے بخاری شریف فتح الباری کے ساتھ اب اٹھائیں تو آپ اس میں ایک واقعہ ملے گا کہ ابو عبیدہ عزم الجرح رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی قیادت میں ایک بڑا لشکر مقام اموات میں شام کے علاقے میں پھیرا ہوا تھا اور اس مقام پر تعاون پھیل گیا اور لوگ بڑی سوراٹ اور بڑی تیزی سے مرنے لگے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یہ خبر ملی تو آپ مدینہ منورہ سے چل کر کے مقام مقامی پر آ کر رک گئے یہ پیدا ہوا کہ جہاں تعاون پھیلا ہوا ہے اس علاقے میں ہم لوگ داخل ہوں یا نہ داخل ہیں فوراً حضرت عبد الرحمن بن اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث بیان فرمائی کہ جہاں قانون پھیلا ہوا ہو وہاں کے لوگ کسی ایسی جگہ پر نہ جائیں جہاں قانون پھیلا ہوا نہ ہو اور جو لوگ اس وبا کے دائرے میں ہیں جہاں تک یہ وبا پھیلی ہوئی ہے اس دائرے میں اور اس جگہ میں وہ لوگ نہ آئیں جو اس دائرے کے باہر ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ کالانہ نے مقام اموات پر جانے کا جو ارادہ فرمایا تھا اس حدیث کے سننے کے بعد ترک کر دیا ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالانہ کو بھی بہت سارے مسلموں میں احادیث کا علم نہیں تھا دوسرے صحابہ کو تھا اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ احادیث آ جانے کے بعد صحابے کرام صرف اور صرف تسلیم پر اکٹھا کرتے ہیں دیش آ آدیس تو ریما اور خریفہ کیوں اور کیسے یہ الفاظ استعمال نہیں کر حضرت ابو ابوبید ابن الجرا جو اس لشکر کے کمانڈر ان چیف تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے ملاقات کی اور کہا کہ ایسا کرو کہ لشکر کو لے کر کے کسی پرفتا مقام پر چلے جاؤ وہ جگہ چھوڑ دو جہاں ٹاؤن پھیلا ہوا حضرت ابو بیڈہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا فقاد علی عمر حضرت ابو عبید نے خطاف سے فرمایا افرار من قدر اللہ کیا امیر المومن من قدر اللہ آپ اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں قدر میں تھا کہ تعاون میں ہم لوگ مبتلا ہوں مقدر میں ہوگئے تو ہم لوگ تعاون سے بچ جائیں گے مقدر میں نہیں ہوگا تو تعاون کی لپیٹ میں آ کر کے ہم مر جائیں گے اب تقدیر سے بھاگ رہے ہیں اب خیر آئیں گے قدر اللہ اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے تو حضرت عمر رونے لگے کہنے لگے لو پا غیر آگا اب وہ بی کاش تمہارے علاوہ کسی نے یہ بات کہی ہوتی سوچو ایک مثال دے رہے ہیں کہ لو ہفیب کا وادی ہے اگر تم کسی وادی سے اترو وہ ماں کا تمہارے پاس بہت سارے اونٹ ہوں اور اس کے دو اجوے ہوں دو کنارے ہوں ایک کنارہ سرسبز ہو اور ایک کنارہ سرسبز نہ ہو ایک کنارے پر گھاس اوبھی ہوئی ہو اور ایک کنارے پر گھاس نہ اوبی ہوئی ہو تو اگر تم سرفد زمین میں اپنے اونٹ کو چرانے کے لیے لے جاؤ تو اللہ کی مشیت اور اللہ کی تقدیر سے نہیں لے جاؤ گے تو اگر تم سرفد زمین میں اپنے اونٹ کو چرانے کے لیے لے جاؤ تب بھی اللہ کی تقدیر سے لے جا رہے ہو اور اگر بنجر زمین میں جہاں کچھ اگا ہوا نہیں ہے وہاں اپنے موٹ کو لے جا رہے ہو تب بھی اللہ کی تقدیر سے لے جا رہے ہو تو میں نے اتنا بھی کہا ہے کہ احتیاطی تدابیر اختیار کر سکتے ہو فوج کو لے کر کے کسی مقام پر چلے جاؤ تمسی بہت خوبصورت تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو عبیدہ کو تقدیر کی حقیقت سمجھائی کہ تقدیر بھی تقدیر میں داخل ہے آپ لشکر کو لے کر کے کسی پرفزہ مقام پر چلے جائیں عالم اسلام پر ایک بہت بڑا حادثہ تھا تقریباً پچیس ہزار صحابہ کے رام لکمیہ جل بندے ایک بڑا میدان ہے اور اس میدان میں صرف قبریں ہی قبریں ہیں پچیس ہزار صحابہ کرام جس میں حضرت مارجد جبل بھی ہیں جس میں حضرت ابو کا جگہ جہاں پچیس ہزار خراب کرم پوری دنیا کو فتح کرنے کے لیے کابل ہے اور سپمائدر بن گئے یہ ہوا کہ تدبیر بھی تقدیر میں داخل ہے کچھ احادیث ایسی ہیں جن سے شباہ پیدا ہوتا ہے کہ تدبیر کو چھوڑ دینا چاہیے جو تقدیر میں لکھا ہوا ہے وہ ہوگا مثلا ایک حدیث اس طرح اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو ان تم کما ابن ماجہ کی کتاب الزہد حضرت امام ابن ماجہ اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الزہد میں لائے ابن ماجہ شریف میں حدیث موجود ہے کتاب الزہد میں راوی حضرت ابو تمیم جیشانی وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے سنا کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اللہ پر اس طرح توقل کرو جس طرح اس پر توقل کرنے کا حق ہے تو وہ تم کو اس طرح روزی پہنچائے گا جیسے کہ وہ چڑیوں کو روزی پہنچاتا ہے کہ وہ صبح خالی پیٹ نکلتی ہیں اور شام کو گھر پیٹ واپس آتی تو اس حدیث سے تو یہ معلوم ہوا کہ تدبیر کی ضرورت نہیں ہے اللہ پر خالی توقل کر لے آڈرنگ تو اللہ ان کو ایسے ہی رسک پہنچائے گا چڑیوں پر رسک پہنچاتا ہے لیکن کاش یہ استقبلال کرنے والے اس حدیث کے آخری ٹکڑے پر نظر کرتے تو انہیں ایسے استقبلال کی ضرورت نہیں پڑتی اس لیے کہ آخری ٹکڑا ہے کہروح بے فون اللہ تم کو ایسے رسک پہنچائے گا جیسے چڑیوں को رسک پہنچاتا ہے کہ وہ خالی پیٹ اپنے ڈھوسلوں میں نکلتے تو نکلنا निकलना رہے یہ اور بات ہے کہ وہ نکلے بتیا کام اللہ کا ہے کہ ان کو رسک پہنچائے ایسے ہی تمہیں اپنے گھر سے نکلنا ہے جسے چڑیاں کے ڈھوسلوں سے نکلتی ہے تبتوخلاسن فطور بے سانند واپس آتی ہے تو پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے تو اس حدیث سے بھی جو تدلال کے تدبیر پر وہ بال صحیح نہیں ہے بلکہ اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ تقدیر میں تدبیر داخل ہے ایک شبہ اور پیدا ہوتا ہے حدیث اس طرح تم تجل بہی مت بہی متن جدا حلق حص تم تجل بہی مت بہی متن جگا ہلک حصو نقی ہم جدا تم میپور ابو رضی اللہ تعالیٰ کی تعلیم حضرت امام بخاری حدیث کو ایسا ہی کتابیں جرائب ملا ہے حضرت ابو حرار رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاع فرمایا کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے ماحول اس کو خراب کر دیتا ہے اگر اس کے ماں باپ یہودی ہیں تو اس کو یہودی بنا دیتے ہیں یہ تو فطرت پر پیدا ہوا تھا اس کے ماں باپ اگر نصرانی ہیں تو اسے عیسائی بنا دیتے ہیں نسرانی بنا دیتے ہیں اس کے ماں باپ اگر مجوسی ہیں آتش پرست ہیں تو اسے آتش پرست بنا دیتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ بچہ دل کی تختی شادی لے کر آتا ہے فطرت پر پیدا ہوتا ہے اس تختی کے اوپر لکھاوٹ بعد میں ہوتی ہے بری اچھی ماحول اسے اچھا یا برا بناتے ہیں ماحول یا نہ ملا یہودی ہو گیا ماحول مجوسیا نہ ملے موجود ہو گیا ماحول نترانی ملا نظرانی ہو گیا ماحول اچھا ملا اچھا ہو گیا ماحول برا ملا برا ہو گیا اس کی تنسیل دے رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم تجل بہی متو بہی جیسے کہ کوئی اونٹنی بچہ جنتی ہے تو بچہ پورے کتن کا ہوتا ہے جم اب ہمارے پورے کدن کا پورے بدن کا بچہ ہوتا ہے جانور جب بچہ جنتا ہے تو پورے کتن کا بچہ ہوتا ہے ہل تھی من نتی تم کسی جانور کو کنکٹا دیکھتے ہو کچھ کام کرا ہو بعد میں اس کا پان کاٹ دیا جاتا ہے جگا پیدا نہیں ہوتا جگا بعد میں کر دیا جاتا ہے جمع آنے پورے بدن کا جگا بعد میں پیدا کر دیا جاتا ہے اس کو بعد میں بنا دیا جاتا پیدا ہوتا ہے جمع پورے بدن کا نقص بعد میں دوسرے لوگ کرتے ہیں یعنی فطرت کیا رہی اس کی پورے بدن پیدا ہوا اور بعد میں اس کو ایس کار بنا دیا گیا اس کا کام کاٹ دیا گیا پھر ابو حرآن استدلال کر رہے ہیں فطرت طرح اللہ, اللہ کی فتح اللہ کی فطرت ہے اس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے لا تبدیل الخلق اللہ،, اللہ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں رہیم القدیم یہی سیدھا دین ہے سوال پیدا ہوا کوئی بچہ پیدا ہوا پیدا ہوتے ہی مر گیا اب کہاں جائے گا سوال ہے نہیں جاتا نہیں جاتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی پوچھا گیا زرعی مشرقین کے بارے میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب دیا اللہ کو معلوم ہے کیا کرنے والے تھے یہ ہے اللہ کو معلوم ہے اللہ کام عال اللہ کو معلوم ہے کہ یہ کیا کرنے والے تھے اور مسلم کی روایت ہے ایک بچہ مر گیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ کارنہ فرمانے لگی اور اس پور میں نے الجنہ یہ تو جنت کی چڑیوں میں سے چڑیا تھا مر گیا اللہ کے سن سما تو اس کو کیسے معلوم ہے جنت میں جائے گا میرے کو کیسے معلوم ہے معلوم ہے یہ جنت میں چلے گئے یہ مسلم کی روایت ہے جلاب کیا ہے مقدر کا جاننے میں جائے گا تدبیر تو کی نہیں اس نے جاننے میں کیسے جائے؟ جنت پہ کیسے جائے؟ عمل کیا میں اس نے ایک حدیث میں ہے حدیث اس طرح ہے جمن روا تہیا بھی بتاوا رما تہیا رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو اپنے بتاوے میں نقل کیا ہے حضرت ابو حریر بھی کرانی ہیں حضرت ابو حریر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ پاگل ہیں پاگل ہے مجنو ہے ان کا کیا حال ہوگا جو لوگ پاکت العل ہو گئے اپن بار میں خراب ہو گئی اسی طریقے سے وہ بچہ جو حالت کپوری ہے تین نمبر گیا مشرک کا بچہ تھا کافر کا بچہ تھا اس کے بارے میں کیا حکم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے جن اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کا امتحان لے گا امتحان خصوصی ہوگا وہ ایک خصوصی امتحان عام امتحان یہ دنیا کا عام امتحان ہے امتحان کے بچے یہاں پہ حل کرنے وہ ایک خصوصی امتحان ہے جیسے ہوتا نہیں کچھ بچے امتحان حال میں بعض کو جھوٹ کی بنا پر نہیں آ پاتے اور جب وہ اپنے نہ آنے کے کوئی اہم اور موزوں اور واقعی وجوہات بتا دیتے ہیں تو ادارہ اسکول جامعہ ایسے لڑکوں کا بعد نہیں امتحان لیتا ہے یہ خصوصی امتحان ہوتا ہے عام امتحانات ایسے نہیں ہوتے تو فین اللہ اللہ ان کا امتحان دے گا امتحان کی شکل کیا ہوگی یا پڑا چون رسولا ایک رسول ان کی طرف بھیجے گا قیام قیامت کے میدان اچھا بہو ادخلہ جو آدمی رسول کی بات پر لبے رہے گا اللہ کہے گا جنت میں ڈال وَمَنْ اور اس کا انکار کر دے گا اللہ اس کو جاننے میں ڈال دے گا یہاں بھی معلوم ہوا کہ بلا وجے اللہ تبارک و تعالی آٹمی کو جہنم یا جنت میں نہیں لے جائے گا وہاں عمل ضروری ہے وہاں تو امتحان ہوگا نا امتحان بھی عمل ہے نا جی کہتا ہے ایک حدیث اور پیش کروں دوں حدیث پستا ہے وعن عبد الله بن مسعود نزي الله تعالى عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدر قرار إن أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوما ثم يكون علاقة مثل ذلك ثم يكون مضة مثل ذلك ثم يبعث الله ملكا فيصمر بأربعين برزقه وعمره وشقيه وطعيد فضل الله ان احدكم ابي الرجل يا مزودي عمل اهل الجنه حتى ما يكون بينه وبينها غير باين وغير عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها کال ابو عبد اللہ کال آدم إِلَّ رباخاری قبر حضرت مام بخاری ایسی کتاب تقریب میں لائیں کتاب و تقریبا چیپٹر میں موجود ہے حضرت, حضرت عبداللہ حضرت عبداللہ اللہ مسودہ فرماتے ہیں کہ ہم سے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وازش ہیں اور جن کی صدابت گواہی دی گئی ہے آپ سازش بھی اور مصروف بھی ہیں وہ, وہ سوج مسروخل کہ تم میں سے ہر آدمی اپنی ماں کے پیٹ میں چالیس دن تک نکلنا چالیس دن کیا ڈھنڈا لے کر کے اپنی ماں کے پیٹ میں یہ تو ایسا استعمال ہوتا ہے مارو گھٹنا پھوٹے آنکھ پی کی اینٹ کہیں کا روڑا بھانمتی نے کمبا جوڑا چالیس دن اپنی ماں کے پیٹ میں آدمی ایک مرحلہ طے کر لیتا ہے تکلیف کا تو اب چالیس دن جھوڑا گنڈا لیا پھر بات کہاں کی جا رہی ہے بھانمتی نے کمبھا جوڑا ان یسم اور فیصنی عمدہ یہ مداری کے تکلیف जा جا رہے ہیں اس کو کہیں فیٹ کرنا اور اسے کوئی استدلا کرنا اور اسے دین بنانا جب تک نبی جگہ کا بھی دین نہیں بنایا جا سکتا اگر نوی یہ کہتا کہ جس طریقے سے چالیس دن میں انسان اپنی ماں کے پیٹ میں تکلیف کا ایک مرحلہ طے کر لیتا ہے ایسے ہی تم جھولا ڈنڈا لے کر کے نکلو تو ایمان کا ایک مرحلہ طے کرو گے اگر ایسا استدلال نبی کرتا تو ماننے کے قابل تھا یہ استدلال آپ نے نہیں کیا لہذا خود استدلال کرنا اور چالیس دن کو ایک خاص وقت کو دین بنا لینا یہ صحیح نہیں ہے تو تم میں سے ہر ایک آدمی اپنی ماں کے پیٹ میں چالیس دن تک نکلنے کی شکل میں رہتا ہے پھر اس کے بعد جمع ہوا خون بن جاتا ہے پھر تیسرا مرحلہ آتا ہے چالیس دن کا لوسا بن جاتا ہے پھر چوتھے مرحلے میں فرشتہ بھیجا جاتا ہے چالیس دن لا چالیس دن جب وہ خون چالیس دن لوسا اس کے بعد فرشتہ آتا ہے پوچھتا ہے اللہ کیا لکھوں چلو فرشتے کو نہیں ہاں یہ تو سب کو ثابت کرتے ہیں نوری کو غیر ہی نہیں یہ اس کو چاہیے چارنے والا ہر بنا دیتے ہیں وہ کہتا ہے میں کیا لکھوں معلوم نہیں جو لکھنے ہی کے لیے مقرر کر ہے اس کو بھی معلوم نہیں ہے اس کے بارے میں کیا لکھتی ہوں سہیوگ میں معلومی آر اس کو حکم دیا جاتا لکھ اللہ حکم کیا کنٹرول ہے کیا قدرت ہے پیسے میں ہو اس کے حکم کے کچھ نہیں لکھ سکتے سہیو مرو تیار بہن حکم دیا جاتا لکھ یہ انداز دیکھیے شہان انداز ہے سہیوگ مرو تیار بہن چل کیا چیزیں نکل کیا لکھوں رسک کے بارے میں لکھ لے کتنی روزی کھائے گئے اس سے زیادہ نہیں کھا سکتا کتنے دن رہے گئے کہ اس سے ایک لمحہ بھی نہیں ہو سکتا لکھ اور لکھ یہ جنت میں جائے گا کہ جہنم میں جائے گا شتی ہوگا کہ شہید ہوگا لکھ دے ابھی کئی مرسک ہی بہتری ہی وہ شتی و سید لکھ دے कितना एक सुख को मिलेगा लिख दे और लिख दे मरेगा कब लो बार आदमी बाजारों में घूम रहा होता है और वहां से उसका वारंट कर चुका होता है आदमी बाजारों में घूम रहा होता है और ऊपर से वारंट भी कर चुका होता उसका। है उसका बहुत तलखाफी का मौत जी जी चाहता है मौत की बात आ गई तो एक होता बता दू शेख ने वो आयत भी पड़ी थी किसी ने यहाँ पर पड़ा था انجینئر صاحب پڑھے تھے مجھے صاحب پیاری آئی تھی ان کا کہنا ہے کہ پورے ملک جو ہے دعوت کا کاج کرنے والے دعوت کا کام کرنے والے ان کے لیے بے مفید ہو اس کا مطالعہ کریں اور حقیقت میں, میں نے غور کیا تو ہے ایسا ہی پائے گا وہی ہے جس نے موت کو پیدا کیا اور حیات موت پہلے کیوں زندگی پہلے ہونی چاہیے نا ہم سرفیری کی تعایت سے نہیں گزرتے اللہوی خلق الموت موت کو پہلے کیسے ہمارے سامنے تو پہلے حیات ہے کہیں بولنا چاہیے اللہوی خلاق الحات اول مئو تو اللہ نے پہلے موت کو ذکر کیا بعد میں حیات کو ذکر کیا ایسا کیوں ہے اللہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ موت سے زندگی کو سمجھو زندگی سے موت کو نہیں سمجھ سکتے موت سے زندگی کو سمجھو زندگی سمجھ کو نہیں سمجھ سکتے کیسے سمجھو نا ایک جگہ لکھا ہوا ہے قرآن میں کہ اللہ نے ادمی کو مٹی سے بنایا ہے برابر دنوں انگلی پر مٹی سے بنایا تو راگ اس کے لیے استعمال کیا جائے से बनाया एक जगह कहा इसको तीन से बनाया तीन कीचड़ से बराबर एक मिट्टी से बनाया correct, दूसरे नंबर पर एक जगह फरमाया कि तीन से बनाए कीचड़ से और एक जगह फरमाया इसको हमारी मसमूम बदबूदार गारे से बनाया اور ایک جگہ فرمایا سلسول ان کلفقا ٹھیکری کی مٹی سے جیسے ٹھیکری کی مٹی ہوتی ہے مٹی سے بنایا مطلب اور ایک جگہ فرمائے کے خلاصے سے بنایا سب کیا ہے تین اتنی تین کے خلاصے سے بنایا ہے کیا ہے بھائی تاروس نظر آ رہے ہیں ہاں. تاروس نہیں ہے بہت بڑی حقیقت کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ دیکھو آدمی مر گیا نا تو سب سے پہلے کیا ہو جاتا سلفال ہوتا ہے پہلے ٹائٹ ہو جاتا ہے پورا بدن اللہ ٹائٹ ہو جاتا ہے پورا بدن پہلی حالت اس کی مرنے کے بعد مٹی جو جوکری کسی ہوتی ہے ایک ٹائٹ پورا بدن ٹائٹ ہو جاتا ہے اگر آنکھیں کھلی رہے تو آنکھیں بار نہیں بند کر سکتے آپ جلدی سے بند کر دو رو نکلتے نہیں تو آنکھیں کھلی رہیں گے بند نہیں کر سکتے ہاتھ ادھر ہوا تو آپ نکل سکتے ہاتھ پایا اگر مڑا ہوا ہے تو سیدھا نہیں کر سکتے آپ جلدی سے سیدھا کر دو تم اس پہلی حالت کیا ہے موت کے بعد اکڑ جانا سلسانی کلفک خان اور اس کے بعد چھوڑ دو پندرہ بیس دن تک ایک مہینے تک تو آپ بدبو دار گارا ہو جاتا ہے نہیں لگتا ہے یہ ہمیں مسنون ہے برابر اور ہمیں مسنون کے بعد تیسرا اسٹپ گل جاتا پانی کی طرح یہ تین ہے کچرا پانی اور اس کے بعد چھوڑ دو اسے مٹی ہو جاتا कर हमारा मौत से जिंदगी को समझो कि पहले कौन सी चीज थी जो रू आई थी उसको तुम नहीं समझे मर गए तो समझो कोई चीज थी क्योंकि गल गई ये टाइट हुआ टाइट होने के बाद गल गया सड़ गल करके पानी हो गया पानी के बाद ये मिट्टी हो गया तो अब मौत से जिंदगी को समझो कि जिंदगी के स्टेप्स क्या हैं हयात है से मौत को नहीं समझ सकते اچھا سوال تین کا مطلب کیا ہے سائنسدانوں کے لیے تو کہتے ہیں کہ مٹی میں کتنے کیمیابی اجزا ہیں اس سے کم انسان کے بدن میں کیمیابی اجزا ہیں تو اللہ نے صبح کا جواب دے دیا ہے کہ ہم کو تین سے جتنے ضرورت تھی ہم نے اتنا اجزا لے لیے تین سے وہ के लिए ہیں جو انسان کے بنانے کے لیے ضروری تھے زیادہ سائنسدان یہ اعتراض نہیں کر سکتا کہ اللہ نے برما دیا مٹی سے ہم نے اس کو بنایا ہے لیکن مٹی کے اندر کے زیادہ عزت زیادہ ہے نا تم کیا کہہ رہے تھے فرشتہ ختم دیا جاتا ہے کہ لیکن رسک کتنا ملے گا اس کی موت کب آئے گی یہ شکی ہوگا کہ شہید ہوگا بد ہوگا کہ نیک وقت ہوگا جنت میں جائے گی کی جہنم میں جائے گا اور پھر آگے آپ نے فرمایا سول اللہ کی قسم تم میں سے ایک آدمی جنتیوں کا عمل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے درمیان اور جنت کے درمیان ایک یا دو ہاتھ کا فاصلہ ہوتا با کہتے دو ہاتھ کو یہاں دو ہاتھ ہو گئے سنگل کدھر کدھر دو ہاتھ ہو گئے. اور دیر آئے گا ایک ہاتھ رہ جاتے اتنا پاپولر رہ جاتا ہل کی طرح وہ لکھا جو ہے پھر وہ جہنمیوں کے پاس کرنے لگتا ہے میں پیت جاتا ہے اور ایک آدمی لیا عملوں پہ عمل یا اہلندار جہنگمیوں کا عمل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جہنم کے درمیان صرف ایک ہاتھ یا دو ہاتھ کا غیرائن اور زرائن ایک ہاتھ یا دو ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے پیت بک کتاب کتاب غالب آ جاتی ہے لکھا غالب آ جاتا ہے وہ جنتیوں کے عمل کرنے لگتا ہے تو جنت بھی چلا جاتا ہے اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ آدمی کے بارے میں جو کچھ مکتوب ہے مکتوب ملو جو ہے وہی وہ ہوتا ہے لیکن یہ استعلال کرنے سے پہلے وہاں جو عمل کا لفظ بار بار ہے اس پر लिया کر لیا جاتا تو یہ होता। نہیں ہوتا وہ عمل کرنے لگتا ہے جہن نم جو ہے عمل اللہ اکبر یہ ہے عمل ہی سے جہنم کا فیصلہ کیا جاتا ہے تقدیر میں جہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ آدمی جاننے میں جائے گا ماں اس کا عمل بھی لکھا ہوا ہے کن عملوں کی وجہ سے آئے گا تبھی کہا گیا نا وہ جہنمیوں کیسے عمل کرنے لگے گا اور ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی شروع میں جنتوں کیسے عمل کرتے رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے درمیان اور جنت کے درمیان تھوڑا فاصلہ رہ جاتا ہے پھر کیا ہوتا ہے جہنمیوں پہ عمل کرنے لگتا ہے نہ تو اس کے درمیان تھوڑا فاصلہ رہ جاتا ہے جہنمیوں سے عمل کرنے لگتا ہے اس کا جواب متولی شہر نے بہت پیارا دیا اور یہ بات مجھے پہلے سے معلوم تھی مطالعہ کرنے کے بعد عجیب بات معلوم ہو تم میری فکر اس تعلق سے ان کی فٹ سے ٹکرا گئی ہے نہیں سمجھیے ایک دیکھیے انہوں نے یہ آیت پیش کی لاکھ ادن سرا تکل مستقیم متوجہ شیرب نے یہ ہے بہت پیاری آیت پیش کی ہے لاکھ ادن نرم سرا تکل مستقیم شیطان کہہ رہا ہے کہ میں تیرے سرات مستقیم پر ضرور ضرور بیٹھوں گا تو یہ تو زندگی بھر اسی راستے پر بیٹھا ہوا جس پر ہم چل رہے ہیں کبھی بھی یہ اتار سکتا ہے وہ سسے تو ڈال ہی رہا ہے برابر ارے تو نہیں بنایا وضو نہیں ہوا کیا پیشہ ٹپک گیا تھا کیا کپڑا خراب تھا کیا بے تیرا وضو ہی نہیں ہوا. وضو ہی نہیں ہوا نماز میں نماز میں کچھ وہ نماز, نماز میں نماز ہوئی کہ نہیں ہوا وہ تیری نماز ہی نہیں ہوئی خلاف کہا تیری نماز دھیرے دھیرے دھیرے دھیرے عمل سے دور ہونے لگتا ہے ارے نماز ہی قبول نہیں ہو رہی ہے وزو نہیں ہو رہا ہے میرا ایسا نہیں ہو رہا ویسا امل سے دور ہونے لگتا ہے تو شیطان کے اس رویے سے شیطان کے اس وس سے آدمی کو دور رہنا چاہیے اگر آدمی کو پیشاب سے زیادہ آتا ہے تو تھوڑا پانی مار لیا کرے چیٹا مار لیا کرے اور پورا یقین کر لے کے کچھ نہیں نکلا ہے یہ پیشاب کا خطرہ کرتا نہیں اور میرا وصو ہو گیا ہے یہ شیطان کا بس پھوسا ہے پورا یقین کر لے میری نماز دھری ہے کسان طرح طرح تو وس بچے ڈالتے ہیں اور آدمی کے اچھے اعمال کو اس کی نگاہ میں بس بنا دیتا ہے یہاں تک کہ ان امال سے آدمی متنفر ہو جاتا ہے اور پھر رفتہ رفتہ وہ دنیا میں مشغول ہو کر کے جہنمیوں کے سے عمل کرتا رہتا ہے جنت کے قریب پہنچ کر بھی جنت سے دور ہو جاتا ہے جانم داخل ہو جاتا ہے اور ایک آدمی زندگی بھر جانتے سے عمل کرتا ہے لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ تبارے وہ کہا نے ان کے سامنے توبہ کا دروازہ تو کھلا رکھا ہے جب تک گڑ گڑا نہ آ, آ دے, تب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے زندگی بھر گنا کے کام کرتا رہا وہ جاننے کے کام کرتا رہا لیکن اللہ نے توبہ کا دروازہ تو کھول دیا ہے نا جب تک سورج گر سے کے اندر نکل کر مغرب سے نکل آئے یا گرگڑا نہ آ جائے ماد جب تک گرگڑا نہ آ جائے تب تک تو دروازہ میں نے کھلا رکھا اور یہ بڑی پیاری بات ہے شا گناہ نہیں اور توبہ سے بڑا کوئی عمل نہیں توبہ سے بڑا کوئی عمل نہیں توبہ کر لے تو آج بھی شیخ کو معاف کر دیتا ہے اگر شیخ سے توبہ کر لے کتنی بہت بڑا عمل ہے اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے توبہ بہت محبوب ہے جیسا کہ صحیح روایات کے اندر آ اللہ کس قدر خوش ہوتا ہے توبہ سے تو توبہ کا دروازہ کھلا ہوں زندگی پر جامنوں پہ عمل کرتا رہا اچانک کسی مولبی کی بات سن لی یا پھر اس کو حادثہ پیش آیا بس وہیں سے اس کی فکر ڈائیورٹ ہوتی ہے جان کو بالکل صحیح پہنچ دیا جاتا تو کر لیتا ہے اور پھر جنتوں پہ عمل کرنے لگتا ہے جنتم پہنچ جاتا ہے ہوا کہ ایمان کا جو معاملہ ہے وہ خواتین کے اوپر ہے فیصلہ خاتمے کرو اسی وجہ سے دعا کرو کہ اللہ زندگی برس رات کے مستقل پر چلائے اور ایمان اور توحید کے تو اوپر خاتمہ فرمائے oh, کہ اصل اعتبار فاطمے کا ہے oh, اس علی سے بات ہوا اصل اعتبار فاطمہ کا ہے کہ ایک آدمی جنت کے قریب پہنچ کر جہنم میں داخل ہو جاتا ہے اور ایک آدمی جہنم کے قریب پہنچ کر جنت میں داخل ہو جاتا ہے ایمان بل اسی وجہ سے بار بار کہا گیا ہے استقامت برتو استکاوت برتو استکاوت برتو مستقیل ہونا ضروری ہے مستقیم پر مستقل ہو جاتا بھی یہ معلوم ہوا کہ عمل ضروری ہے یہ کیا معلوم ہوا کہ اللہ تعالی نے لکھ دیا تھا اس وجہ سے وہ جاننے میں چلا گیا اللہ تعالی نے لکھ دیا تھا اس وجہ سے جنت میں چلا گیا نہیں اپنے اچھے عملوں کی وجہ سے جنت میں گیا اپنے برے عملوں کی وجہ سے جاننے میں گیا حدیس سے اور شبھا ہوتا ہے وہ حدیث حدیث اس طرح. انت آدم اللذی من الجنہ ح قدر حضرت کتاب القدر میں حضرت رضی اللہ فرماتے نے حضرت موسا میں اور آٹم میں بحث ہو گئی ہاں بحث ہوئی موسا بہت ہی شلیل پگمبر ہیں جانتے ہیں بار بار موسا کا تذکرہ کیوں آتا ہے اس لیے کہ انبیاء بنی اسرائیل کا سب سے محسوس نبی ہے یہ بہت ہی گریٹ نبی ہے یہ علیہ موسا کو تسلیم بہت گریٹ نبی پورے انبیاء بنی اسرائیل کا سب سے محسوس نبی ہے موسیٰ علیہ رہے ہیں سلاد علم بہت تھا اس کے تقریر کرنے لگے تو لوگوں کو تقریر بہت دیکھی ایک منٹ کر کے کہا حضرت آپ سے بڑا عالم دنیا میں ہے نہیں علم تھا بول کے جھٹکے میں بول گئے اللہ کو ادب دینا سوکھ تھا آپ تو حقیقت تھی حقیقت پر مزنی تھی سب سچ باب میں حضرت موسا کو تھا. اللہ زبردست نے حضرت موسا کو سبق سکھانا چاہا تو تو سب سے بڑی ہوں ایسی بات تمہارے منہ سے نکلی کیوں ہوں کیسے بھی تھی میرا ایک بندہ مجمول بحرائن پر رہتا ہے جا ملنے اس سے پتا چل جائے گا تو گدے پانی میں جا چاہتا تو ملاقات کہیں بھی کرا دیتا موسل سے کہا جا رہا جاؤ ملو پر جگہ بھی بتا گئی اور طریقہ آپ سیلنگ سیکھنے کے لیے آئے ہیں تو حضرت ایسا ہے کہ آپ میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکتے میں جو ہے سادر رہوں گا آپ مجھے سادر کریں کہ بولا آپ کی نا کام بڑھاؤ آپ کے کسی بھی معاملے کی کسی بھی حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا ٹھیک ہے کیا پھر بھی میں بولتا ہوں صبر نہیں کر پاؤں سے کشتی پر چڑھے اور حضرت موسا نے دیکھا کہ حضیر کدیب حرکت کر رہے ہیں تختے اخاڑ رہے तारी पूरे आप नहीं बुरा बहुत बुरा काम कर रहे आपने कलम कस मैं सब रहा हूँ मैंने कहा नहीं मेरे साथ रह गया तू सबरे कर सकता कहा कि हजरत ऐसा गलती से निकल गया मुंह पे अब कुछ नहीं बोलूंगा अच्छा ठीक है अब उसके बाद जब खुशकी पर उतरे तो देखा कि एक लड़का खेल रहा है हजरत खजिर आगे बढ़े उसकी मुंडी मरो جانے آپ نے بہت برا کام کیا سارا قلم بس پتی ہے منگو سفر میرے ساتھ رہ کر تم صبر نہیں کر سکتے حضرت بس ایک بار اور تیسری بار موقع دے دیجئے اس کے بعد آپ کو اختیار ہے چاہے مجھے اپنے ساتھ رکھیں یا نہ رکھیں کہ ٹھیک ہے چلو گئے بستی میں پہنچے تھکے آ رہے تھے کشتی اور اس کے بعد پہلنا پھرنا تھک پھر گئے تھے کھانے کی بھی ضرورت تب دونوں نے کھانا مانگا اس لبز سے میں نے استدلال کیا ہے کہ وہ فرشتے نہیں تھے اس لیے کہ کھانے کی حاجت فرشتوں کو نہیں ہوتی حضرت حضیر نے بھی کھانا مانگا کس تک آنا دونوں نے کھانا مانگا بعض لوگوں نے کہا کہ وہ ملک للک کو کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی اس تک دونوں نے کھانا مانگا بستی والوں نے کھانا نہیں کھلایا بستی میں پہنچا مہمان نے بنا سادو وہیں ادھر ہی سو سب انہیں انکار کو مہمان نہیں بنا میں باہر بستی میں کے پڑے گئے بےچارے اب جس راستے پہ گزرنا تو بستی میں سے ہو کر جاتا تھا بستی میں سے جا رہے تھے کہ دیکھا کہ ایک دیوار گرا چاہتی تھی جن کا دیوار ہی چاہتی تھی حضرت حضرت اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی قوت اور غیر معمولی علم تھا فرمایا تھا آگے بڑھے انہوں نے طاقت لگا کر کے دیوار کو سیدھا کر دیا پکڑی ہوئی لاہور کیسی کسی بندے ہیں اس کے بہت مست کچھ بھی علم نہیں کچھ بھی علم نہیں میرے پاس قرآن حکیم کو پڑھنے کے بعد آدمی جا محسوس کرتا ہے کچھ ہی ہی آتا اس کو اتنا پڑھنے کے بعد کون دس سال سے میرے متعلق موضوع ہے لیکن کسی آئے پر جمع ٹکتا ہوں تو جاہر معلوم ہوتا کچھ نہیں آنا کسی حیرت انگیز کتاب کو آدمی کو حیرت انگیز کمر میں ڈال دیتی ہے جب اسرار اور رمو سے کھولنے پہ آتی تو اب حضرت نے دیکھا غصے میں تو تھے بستی والوں کے اوپر کہا کہ آپ نے یہ دیوار کیوں سیدھی نہیں کر دی تو کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت کیا سیکھنے گئے تھے اور انہوں نے حضرت فضیب سے کیا سیکھا ایک صاحب نے سوال کیا تھا میں نے کہا کہ سیکھنے کی بات تو بعد میں آتی حضرت کا علیہ السلام کے مکم میں داخلہ ہی نہیں ہوتا ایسے ایسے عالم موجود ہیں ایسے ایسے بندے موجود ہیں اللہ تبارک کو اتارا کہ جن کو عجیبوں قبول مل کہ حضرت انزہ کا داخلہ نہ ہو ان کے سکول میں اور نبی ام صلی اللہ علیہ وسلم نے افسوس کا اظہار فرمایا کہ کاش منتخبر کرتے تو قبر کی طرف سے اللہ ہمیں عجائبات ہمارے سامنے رکھتا اور عجائبات دیکھنے کو ملتے ये तो तीन बातें खाली मिली काज मुसा सफर करते तो अजाईबात देखने को मिलते नबी ने अफसोस फरमाया कि अगर मुसा ना जल्दी कर दू का जल्दी न करते तो अजाई देखने को मिलते ये तीन बातें तो वैसे भी अभी लेकिन अभी नहीं बताऊंगा क्या मामला है वो सरकारी तौर पर आप लोगों ने पढ़ा होगा लेकिन गहराई में क्या है तो बाद में बताऊंगा मैं अभी नहीं कितनी जल्दी नहीं तो हम क्या कह रहे थे موسا ری السلام حضرت ابو ہرا فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار کروائے کتاب قدر کی روایت ہے کہ موسا اور آدم میں مباحثہ ہوا تو حضرت موسا کہنے لگے آپ ہی آدم ہیں انت آدم تو اب رجت کا فتح چند آپ کی غلطی کی وجہ سے ہم لوگ کسی کو فتح آپ غلطی نہ کرتے تو مفت میں کھانے کو ملتا <laughs> جنت میں رہتے آپ کی غلطی کی وجہ سے پوری انسانیت کو پریشانی ہو گئی ہے بلا بلا مشقت ہم لوگوں کو روزی ملتی اب یہاں پھینک دیے گئے آپ کی غلطی کی وجہ سے حضرت حضرت آدم کرنا رحم آدم حضرت آدم علیہ السلام نے ان سے کہا وہی وہ بھی کلانی کیا تم وہی منسا ہو کہ جسے اللہ تبارک بتا رہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کر لیا تھا اپنے پیغامات کے لیے اور آپ سے بات کرنے کے لیے بات کر ہیں اب مجھے کیوں مرامت کر رہے ہو تمت العمیر آپ کو تو اللہ تبارک کتاب بھی دی ہے اس کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے پھر بھی مرامت کر رہے ہو آپ کا کیا لکھا ہوا تمت علوم والا امرن کھا رہا ہے ایسے معاملے کے اوپر مجھے ملامت کر رہا ہے جو میری تقدیر میں لکھ دیا گیا تھا قبلہ روخلا پیدا ہی سے پہلے میرے پیدا ہونے سے پہلے ہی میری تقبیر میں لکھ دیا گیا تھا ایسے معاملے پر تم مجھے کیوں مرامت کرتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حضرت آدم حضرت موسا سے جیت گئے سوال پیدا ہوتا مجھے الٹا لگ رہا ہے مسئلہ <laughs> کیا حضرت موسا جیت گئے ہیں حضرت آدم ہار گئے ہیں بتا لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے کہ حضرت آدم جیت گئے کیسے جیتے ہیں سوال یہ ہے آدمی غلطی کرے اور تقدیر کی آڑ لے کر کے بہانہ بنا کر کے نکل جائے چلے گا کیا دل? چلے گا تو تقدیر کو بہانہ بنا رہے ہیں میری تقدیر میں لکھا ہوا تھا اس وجہ میں نے غلطی کی چلے گا ایسا آدمی کوئی غلطی کرے اور کہ میری تقدیر میں لکھا ہوا تھا کسی غلطی کو تقدیر کہ کسی غلطی کو بہانہ بنانا تقدیر کا صحیح ہے نہیں اگر شیطان کے لیے صحیح نہیں ہے تو حضرت حضرت آدم کے لیے صحیح نہیں ہے شیطان نے بھی تو یہ کہا تھا کہ وہی صحیح تو نے مجھے گمراہ کیا میری تقدیر میں گمراہ ہونا اس نے تقدیر کو آگے بنایا اپنے خطا کے لیے اپنے گمہ کیے اور وہی کام بدائی حضرت آدم کر رہے ہیں اپنی غلطی کو تقدیر کو وسیلہ بنا رہے بنا رہے چلے گئے نہیں چلتا جواب اس کا کیا ہے جواب حضرت علامہ قریب رحمۃ اللہ علیہ شا علی مساضا حکمت و تعلیم تقریباً اردو تجربہ اس کا ایک ہزار شفاق پہ ہوا ہے میں نے تقریباً ایک درجن بار پڑھی ہے وہ کتاب کی صرف قدر کے بارے میں اور شپاء ہی ہے بیماروں کے لیے شپائی ہے جو تقدیر کے بارے میں افراد و تقریب تو مطلع شپائی ہے بڑی پیاری کتاب شفا العلی और वो भी अल्लाह ने बताया कि शायद क्या कहना उनके बारे में अल्लाह ने बताइए थी हजरत ने फरमाया कि तीन वजूहत की बिना पर आदमी एहतजाज बिलकद्र कर सकता है जुमले को फिर से क्षेत्र करें तीन बातों की वजह से आदमी एहतजाज बिलकद्र कर सकता है मसलन वह पॉइंट है यह मैं समझा रहा हूं एक तमसील جب ملامت کا موقع نہ رہ جائے تو آدمی تقدیر سے احتجاج کر سکتا ہے جیسے ایک آدمی نماز نہیں پڑھ رہا تھا روزے نہیں رکھ رہا تھا ساحد نصاب ہوتے ہوئے حج نہیں کر رہا تھا لیکن سدھر جاتا ہے نماز پڑھنے لگتا ہے روزے رکھنے لگتا ہے حج کے لیے بھی چلا گیا ہے برابر اب اگر آپ اس سے یہ کہیں ارے یار تو, تو بے نماز ہی تھا تو بے روزے تھا نصاب ہوتے ہوئے ایس کو نہیں گیا وہ میری تحریر میں لکھا ہوا تھا احتجاج میرے قدر کر سکتا اس لیے ملامت کا موقع نہیں ہے نا سدھر گیا نا سدھر گیا تو سدھر جائے اس وقت ملامت کا کوئی فائدہ نہیں ہے لہذا اس وقت احتجاج میرا قدم کر سکتا ہے کیا جواب ہے حضرت اللہ یہ بہت بڑا آدمی جواب دے سکتا ہے بہت بڑا آدمی جواب دے سکتا ہے لیکن ایک آدمی گھر میں مجبور ہو نماز نہیں پڑھ رہا ہے روزے نہیں لگ رہا ہے حج نہیں کر رہا ذہب نظاہ سے کہا جائے کہ بھائی ایسے کیوں کر رہا ہے نماز نہیں پڑھ رہا روزے نہیں لکھ رہا ہے صاحب نصاب حج کو کیوں نہیں جا رہا میری تبدیل میں لکھا ہوتا ہے؟ میں ملامت کا موقع موجود ہے احتجاج کیوں قدر نہیں کر سکتا تو جہاں ملامت کا موقع نہ رہے وہاں پر احتجاج القدر ہے اور جہاں ملامت کا موقع ہے وہاں احتجاج القدر حرام ہے نہ جائے وہاں شیطان نے احتجاج مل کیا تھا اپنے سنا پر اس کے پاس ملامت کا موقع تھا حضرت آدم نے اپنے غلطی سے توقع کی ملامت کا موقع نہیں رہا توفع تو گنا معاف ہو گیا اللہ فضائق و تعالی نے ملامت کا موقع جب ان کے لیے نہیں رہا تو اب احتجاج بالقدر وہ کر سکتے تھے اور انہوں نے احتجاج بالقدر کیا حضرت مظارم کے صاحب نے لہٰذا نب یہ کاف صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح فرمایا بالکل سچ فرمایا کہ آپ ساد کہ حضرت آدم جیت گئے حضرت مظاہر گئے اس میں اللہ وحمد وسلم عالی. سمجھنا ہے حضرت آدم نے احتجاج بالقدر قدر کیوں کیا ملامت کا موقع نہیں تھا اور ملامت کا موقع نہ رہے تو آدمی اپنی خطا کے اوپر احتجاج بالقدر کر سکتا ہے ملامت کا موقع رہے تو احتجاج بالقدر حرام ہے جہاں تک نکلوانے کی بات ہے جنگ سے وہ تو ان کی خطا ہی نے نکلوایا تھا جی یہ تو صحیح ہے یہ صحیح ہے ذات این ایک اور حدیث پیش کروں حدیث یہاں عن ابی هریره اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن القوی خیر و احد الى الله من المؤمن الضعیف بكل خیر اهل علامہن فوق واستعين بالله ولا قاطع وان اصابك الشر فلا تقول اني فعلت لكذا و کذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل کتاب حضرت مسلم <الْفضل> سجی کے پاک کو کتاب القدر کے اندر لائے نا سمجھا دوں اس کے پاس راگ بڑھتا ہوں کیا ہے کہتے کزا اور قدر میں ایسا ہے قضا کیسے بولتے قدر کیسے بولتے. معلوم ہے سر نہیں معلوم ایک انجینئر ہے مجھے سب بیٹھے انجینئر ہے ایک اس کو ایک بلڈنگ بنانی ہے ایک بلڈنگ بنانی ہے بلڈنگ بنانے سے کیا پہلے کیا کرتا ہے ایسی بلڈنگ بنانے لگتا ہے میں ایک نقشہ بناتا ہے یہ نقشہ کزا ہے اور اسی نقشے کے مطابق جو بلڈنگ بن, بن رہی ہے یہ نقشے میں جو قبا جو رہی ہے و قبر ہے لہذا اللہ قبار کو تعالیٰ نے جو لوہر محافظ کتاب کے اندر جو لکھ دیا ہے جو مکتوب ہے جس کتاب میں لوگوں کی تقدیریں وہ قبر ہے نقشہ ہے اور اسی کے مطابق انسان سب کچھ کر رہا ہے تو وہ قبر ہے نقشہ اور نقشے کا ایک تھیری ایک خیری. خیری اور قرآن فیری ہے صلاح کے قدر کا مطلب سمجھنا ہے قدر نقشے کو بولتے ہیں اور قدر اس نقشے کے مطابق عمل کو بولتے ہیں اب آپ سوال کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالی نے جب کتاب میں لکھ دیا ہے اور اس کے خلاف نہیں ہوگا تو یہ تو بات وہی آ کر کے رک گئی کہ انسان مجبور ہے اس کو تنصیل سے سمجھا زید اور امر زید اور امر یہ دونوں کے دونوں میرے شاگرد ہیں دونوں کو ایک ہی کتاب میں پڑھا رہا ہوں منہاج العربیہ جلد اور دونوں سے وقت ایک ہی لے رہا ہوں دونوں کے اوپر یکساں محنت کر رہا ہوں سال گزر جانے کے بعد کتاب ختم ہو جانے کے بعد میں نے ان دونوں سے یہ کہا کہ زید صاحب اور امر صاحب کتاب تو ختم ہو گئی یا मेहनत محنت میں نے آپ کے اوپر کی اور ایک ہی کتاب آپ دونوں نے پڑھی ہے یا کسان وقت میں ایسا ہے کہ کل آپ دونوں کا امتحان ہونے والا ہے اور شیخ عبدالرزاق صاحب آئیں گے اور وہ آپ دونوں کا امتحان لیں گے کل دس بجے آپ دونوں حاضر رہیں گے ٹھیک ہے حضرت اس کے بعد میں بولتا ہوں کہ شیخ عبدالرزاق صاحب کل دس بجے آئیں گے تو لیں گے آپ لوگوں کا اس سے پہلے میں آپ لوگوں کا ٹیسٹ لینا چاہ رہا ہوں میں زید سے کچھ سوالات اسی کتاب کے تعلق سے کر رہا ہوں جو سوالات میں نے دیے تھے زید سارے سوالات کے جوابات دے رہا ہے اور وہیں وہی سوالات میں امر سے کر رہا ہوں سوالات میں گڑبڑی کر رہا ہے جواب میں میں کیا جاؤ تم دونوں اس کے بعد میں کیا لکھتا ہوں اپنی ڈائری میں کل جب عبد الرزاق صاحب آئیں گے اور شیخ جب ان دونوں کا امتحان لیں گے تو زید تو پاس ہو جائے گا लेकिन अम्र फेल हो जाए और वही हुआ वही हुआ शेख अब्दुल रजात साहब ने आकर जब दोनों का लिया तो को पास कर दिया और अम्र को फेल कर दिया अब अम्र जो फेल हो गया उसके घर वाले आएंगे और बोलेंगे मुली साहब आपने अपनी डायरी में लिख रखा था इस वजह से फेल हो गया तो एक भी कहेगा करके <laughs> अरे वो तो मेहनत ना कर मेरे डायरी में लिख जाने की वजह से वो फेल कैसे हो गया डाय में मेरे लिखने और इसके फेल होने से क्या ताल्लुक है मैंने तो अपने लिख दिया था तो मेरे लिखने की वजह से और इसके फेल होने में आपस में ताल्लुक है कोई ताल्लुक नहीं है मैंने डायरी में लिख दिया तो एक वजह से फेल मैंने आसार देख करके बता दिया था कि इसने मेहनत नहीं में की है अपने अमल की वजह से फेल हो जाएंगे ایسے ہی اللہ تبار کو تارے پہلے سے لکھ گئے اس لیے کہ انسان کی پوری زندگی ان کے سامنے ہے یہ کیا کیا عمل کرے گا پہلے سے ریکارڈ کر دیا گیا اب پہلے لکھا ہوا ہے وہ ایسے ہی ہوا جیسے امر فیل ہو گیا تو اس کے گھر والے آئے اور میری گردن پکڑ لے اور مارنے لگے کہ تم نے لکھ دیا تو آپ مٹھائی میری سوچنے سے فیل ہوا دنیا کا ہر آدمی بولے کہ یہ بات میں پاگل ہے الگ <laughs> <laughs> الگ <اللہ تعالیٰ laughs> <laughs> یہ بتانے کی اس کے علاوہ سے کوئی چیز باہر نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی ہر شہر کا جو ریکارڈ ایسا رکھتا ہے وہ ریکارڈ بتا رہے کہ اللہ کئی وہ محیث ہے اللہ تبارک و تعالی کو ان تمام چیزوں کی ضرورت نہیں ہے کیا جائے گا قیامت کے دن ایک اور آپ کی طرف رکھیں سی بات لے یہ تیرا نام عمل ہے یو آر سیلف ری ریٹ خود پڑھ لے تو پڑھ تو ایسا کیوں کہ اس لیے کہ ایک بچہ امتحان ہال سے آ رہا ہے اٹھ کر کے اور اس کے ہاتھ میں وارا پاتو لی ہے جواب کا پیپر ہے جس میں اس نے جواب دیا سوال کے اور وہ دعویٰ کرتا ہے نوم کا دعو یہ کرتا ہے تو فسٹ ہے تو میں بولتا ہوں اخرجولی وغیرہ پتہ چلی جائے لاد وہ جواب کا پیپر دیتا ہوں اس کو دے کر دیکھتا ہوں کہیں وہ تو فیل ہے وہ تو فیل ہے اب میں کہوں گا کہ تو کہہ رہا ہے کہ پانچ ہے اب یہ لے پڑھ یہ لے پڑھ تو, تو فیل ہے تو اللہ کبار کو تارا اس وجہ سے اس کا نام ہے کے سامنے کر دے گا کہ پارے تاکہ وہ موجالہ نہ کر سکے اس لیے کہ جو کچھ آ رہی کا تو خود دیکھ لے اپنا حساب تو خود دیکھ لے اپنا ریکارڈ تو, تو بولتا ہے میں پاس ہو گیا لیکن تیرا برابر تھی اجادہ بتا رہا ہے تو, تو پاس نہیں ہوا ہے تو پیل ہو گیا. اب آدمی مجالبلا بھی کرے گا اللہ اچھا وہ سجیش کی طرف آتے ہیں بند کروگرام اس تعلق سے ہونا چاہیے تقدیر کے تعلق سے تقدیر کی بحث مکمل نہیں ابھی تو ہم ارکان نے بتایا ابھی شروع سے ابھی چلنا ہے ہمیں تقدیر پر بحث کیوں کر رہا ہوں میں نبی کریم صلی اللہ وسلم نے صاب کرام کو دیکھا تو آپ کا چہرہ گزرے سے سرخ ہو گیا یہ کیوں ایسا کیوں ان کے جوابات تو ہی نہیں میں نے ابھی بہت سارے سوالات کے باقی تیاری کے ساتھ آیا لگتا ہے سارے ساتھی جی اگلے کو ختم کر دیتے اس کو حدیث آپ کہنا چاہتے خواہش ارے مرحلے کا رضی اللہ تعالیٰ, تعالی قالتا قالتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن المؤمن من كل وفیقل احرس کذا و کذا و قل قدر ما فعل فا ان لو في کتاب القدر حضرت اب حرا فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر بھی ہے اور کمزور مومن سے زیادہ محبوب ہے اللہ کے نزدیک بہتر بھی ہے اور اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب بھی ہے بالمقابل کمزور مومن کے لیکن خیر ہر ایک میں ہے وہ پھر کل دن خیر پہلے ٹکڑے سے کیا معلوم ہو اس حدیث میں ایمان کے بہت سارے اصول بتائے گئے ہیں جملے میں بول لیں کہ یہ حدیث ایمان کے بہت ہی اہم اصولوں پر مشتمل ہے یہ حدیث ایمان کے بہت اہم اصولوں پر مشتمل ہے پہلے ٹکڑے میں ایک عجیب بات کہی جا رہی ہے کہ طاقتور مومن اللہ کے نزدیک زیادہ بہتر ہے اور زیادہ محبوب اللہ کے نزدیک کمزور مومن سے بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ صفت محبت سے متصف ہے صفات ہے اس کی جو گمراہ پھرتے اللہ کی صفات کو نہیں مانتے یہ سدی سے فات میں اس کا رد ہے اللہ کی صفات ہیں صفت محبت سے مختصر ہے کچھ لوگوں نے اللہ کی صفات بھی کا انکار کر دیا تو صفت محبت سے مختصر ہے ایک اچھا دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ ان چیزوں سے زیادہ محبت کرتا ہے جو اس کی صفات کے منشا کے مطابق ہوں جو میں پھر سے دورا رہا ہوں ان چیزوں سے زیادہ محبت کرتا ہے جو اس کی صفات کے منشا کے مطابق ہوں مثال اللہ عال ہے زیادہ محبت کرتا ہے اللہ طاقتور ہے قوی ہے طاقتور سے زیادہ محبت کرتا ہے اللہ جمیل ہے خوبصورت سے زیادہ پسند کرتا ہے اللہ نذیب ہے صاف ستھرائی سے زیادہ پسند کرتا ہے دندوں کو پسند کرتا اللہ محسن ہے انسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اللہ صحیح ہے بکیل نہیں ہے وہ صحیح سے محبت زیادہ کہتا ہے, ہے اللہ مبارک ہے صحابت کو زیادہ پسند کرتا ہے اللہ کریم ہے کریم کو پسند کرتا ہے جمیل ہے جمال کو پسند کرتا ہے اور بہت پاک باق ہے کو پسند کہتے چلے جائیں اللہ بولتے چلے جائیں اس ٹکڑے تو پہلی بات تو حدیث سے معلوم ہوئی کہ اللہ کی فتح محبت سے متصف ہے بہت بڑا مسئلہ ہے یہ بعض لوگوں نے سفا کا انکار کیا ہے تو ایمان کے اہم اصولوں پر مجھ ہے یہ حدیث اللہ کی فتح محبت سے ہے پہلی بات دوسرے اللہ ان چیزوں سے زیادہ محبت کرتا ہے جو اس کی صفات کے میشا کے مطابق ہوں جس سے کہ میں نے تنسیل دیا آگے بڑھیں دوسرا ٹکڑا ہر ایک میں بہتری ہے اس میں دو چیزیں قابل دور ہیں ایک ہرس اور دوسرے نفا پہلے ہرس کی بات بتاتا ہوں ہرس کیا ہے اور ہرس کہاں غائب ہے اور اس کے بعد تم نفا پر بحث کرتا کہتے ہیں کسی چیز کی طلب میں پوری انرجی نہیں چھوڑ دینا دیٹ از کالڈ ہرس بس اس چیز کی طلب میں پوری کو دینا سارے بسائی لگا دینا کا لگا۔ یہ سفت نبی کی ہے پڑھوں حدیث حدیث تو یہ آئے پڑھوں یہ ہریس العلک ایسی سفت ہے جناب محمد الرسول صلاحم کی؟, کی یہ صفت ہی سن کر کے آپ کو پیار ہو جاتا ہے محبت ہو جا رہی ہے کہ آپ پوری طاقت لگا دے رہے ہیں کہ میرے ہر سدھر جائے آپ پوری طاقت لگا دے رہے ہیں دعا لگا کر رکھے ہوئے کہ میرا ہر امتی لگا رہے ویسے میں بخش دیا جائے یا انتوں کو کوئی کاروائی نہیں ہے کوئی ایمام کو لے کے بھاگ رہا ہے کوئی پیر کو لے کے بھاگ رہا ہے کوئی مرشد کو لے کے ہے کوئی زندے کو پکڑے ہوئے کوئی مرغے کو پکڑے ہوئے نہیں جس کو مدیوک ہے اس کو کوئی پکڑنے والا نہیں ہے زندوں کو پکڑے ہوئے مردوں کو پکڑے ہوئے مدینہ والے کو کوئی نہیں پکڑے ہوئے کوئی پوفا بھاگ رہے کوئی بترا بھاگ رہے کوئی بریلی بھاگ رہا ہے کوئی عرب بھاگ رہا ہے کوئی ہندوستان بھاگ رہا ہے کیا ہے حریص ہریف تمہارے اوپر بہت حریص ہے وہ کیا مطلب حریص لالچی ہے کہ پیسے دو اللہ حضر. لالچی نہیں ہے میرا ندی اللہ نے فرما دیا ندی اور لا رہی مومنی نبین سین اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مر گیا وراثت وراثت میں تقسیم کر دو کرزدار ہے تو کرم مجھ سے لے کر جاؤ کیا بات ہے اس کے کی وجہ سے زکات آپ کے اوپر حرام کر دی گئی تاکہ دنیا والے لطین ہی نہ کرے کہ اتنا سب کچھ کیا تھا اس کے پیسوں کے لیے زکاتی اس کے اوپر صدقہ کام ہاں صدقہ حرام کر دیا گیا آپ کے اوپر سدکے کا مال حرام کر دیا گیا یہاں تک کہ حسین نے دوہ لے ڈال لیا تھا कک, کخ, کخ. چلو, خو, نکال. تجھے معلوم نہیں تھی اگلے بھائی صدقہ نہیں کھاتے ہم صدقہ نہیں کھاتے بھائی ند لا تھا پولیس تھا نکال سو بچے سے اڑوا لیا یہ حلال و حرام کی طویل دیکھیں ہریش تمہارا تم تو پیسے کا نہیں ہریش اسمال کر کے ہے کہ تمہاری ہدایت کے لیے وہ پوری انرجی سرف کر رہا ہے پوری وسائل لگا دے رہا ہے ہر جائز وسیلا استعمال کر رہا ہے کہ تم سنگ جاؤ اور ہری سن آر کی تفصیل کر لیں حدیث سے کہ تمہاری مثال ان پروانوں کیسی ہے جو آگ کے اوپر گر رہے ہیں اور ایک آدمی ہے کہ پیچھے سے ان کی کمر پکڑ پکڑ کر کے کھینچ رہا ہے کاپی گر رہا ہے اس میں جل جاؤ گے تم ایسے میری مثال ہے وہ تمہاری کمر پکڑ پکڑ کے پوچھے کہ اور تم باؤ کہ گرتے جا رہے ہو دیکھو یا محبت تم مزے تعلق ہے اور آپ نے ابھی ایک چیز بچا کر رکھی ہوئی ہے یا محبت کی دلیل ہے وہ دعا بچا کر رکھی ہوئی ہے اللہ تمام دعا ہے جی کو بنگار اللہ تبارے کو تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفار کر دی فرمائے ہری سنا لے تم تمہارے اوپر ہری سر تو کا مطلب کیا ہوا شارٹ میں ایک جملہ یاد رکھیں ہرف کا مطلب ہے کسی چیز کی تلب میں پوری اینرجی نچوڑ دینا کسی چیز کی تلب میں پوری ارجی سف کر دینا اس کو کہتے ہر یہ ندیت نہیں فلا فلت اور اس کی طاقت سے وہ متو اچھا کسی چیز کی تلب کے بارے میں آدمی پوری انرجی نچوڑ دے نفا بخش نہ ہو पूरी एनर्जी जाय हो गई उसकी हम्म इसी वजह से आगे मायन यन फॉल का कहा गया अगर आदमी एनर्जी पूरी नहीं छोड़ दे लेकिन चीज नफा बख्श ना हो तो पूरी एनर्जी गाय हो गई उसकी कितने लोग हैं जो अपनी एनर्जी जाये कर रहे हैं रात हो जो तेरी ये नफा बख्श है नफा बख्श कौन सी चीज है دنیا اور آخرت دونوں میں کام آئے وہ نفع بخش یہ نفع بخش چیز کی تقسیم ہے نفع بخش چیز کون سی جو آدمی کو دنیا میں بھی فائدہ پہنچا دے اور آخرت میں بھی فائدہ پہنچا دے تو وہ نفا بخش چیز ہے اچھا اب ان دونوں کے بارے میں میں بول رہا ہوں کہ دنیاوی نفا اور آخرت کے نفا میں اولہ کون سا ہے رکھ لہذا دنیادی نفے کو ذرا साइड میں رکھ کر زیادہ اس پر توجہ نہ دے کر اخربی نفے کے اوپر تمہاری توجہ زیادہ رہے اس لیے کہ زیادہ ہم پانچ واش کو وہی ہے آدمی کے سامنے دو چیزیں ہیں ایک میں کم نفا ہے اور دوسرے میں زیادہ نفا ہے عقل مند آدمی کون سا اختیار کرے گا دوسری میں زیادہ ہے وجہ قرآن حکیم نے ایک بڑی عجیب بات ہے بظاہر الٹی لگتی ہے لیکن بالکل سیدھی ہے اللہ فرما رہے ہیں بل تو حیات دنیا وغیرہ کیجیے آپ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو ہم ایسا تو ہے کہ ترجیح دینا چاہیے اس لیے کہ ہم جو قب مل رہا م... جو کچھ مل رہا ہے نقد مل رہا ہے نو نقد میں سولہ ادھر نو مقد سولہ ادھر جو کچھ مل رہا ہے سب نقد مل ہے جو کچھ ہے آجل آجل فوری مل رہا ہے آج ہی مل رہا ہے آج آج مل رہا ہے سو ہی مل جا رہا بجائے لگ رہا ہے ان کی یہ بات الٹی کہی جا رہی ہے نقد مل دنیا میں سب کچھ اور قرآن کہہ رہا ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دے رہے ہو ترجیح دے دو یہاں تو پیسہ فوراً مل رہا ہے نا نقد مل جا رہا سر قرآن بلاپ کرو تو کہہ رہی ہے خیر کیسے ہوا اس میں دلیل دی جا رہی ہے سر وابقات کی <سيط> لفظ سے دلیل دی جا رہی ایک لفظ میں دلیل زیادہ باقی رہنے والی ہو دنیا کے مقابلے میں دنیا ایک ختم ہو جائے گی اس کے مقابلے میں باقی رہنے والی چیز وہی ہے تو اگر تو یہ کہ کہ یہ چیز ابھی اگر تو کی اور یہ چیز اگر دو مہینے بعد اگر اس کا وہ منفاق لے رہا ہے تو یہ دو کروڑ روپئے تین سے ملیں گے اکل مندا جو رسک لے گا کہ ملے گا اکل مند یہ جو رسک لے لے اس لیے کہ نفع جو ہے بہت زیادہ ہے یہاں اب معاملہ یہ ہے کہ اگر ادھار میں بہت زیادہ نفع ہو تو ادھار بہتر ہے نفک سے میں یہ بولتا ہوں عام طور پر یہ لیکن اگر نسح کے اندر ادھار کے اندر ہی نہ ناؤ تو یوں کہا جائے ارنسی تو خیرن نقد یہ بھی صحیح ہے یہ صحیح ہے اللہ فرما رہا ہے یہ زندگی تمہاری محدود ہے ساٹھ ستر بار سال بعد ختم ہو جائے گی یہاں چننے متے محدود ہیں جیسا کہ میں نے بتایا لیکن ہمارے پاس جب آؤ گے تو ہم لامحدود زندگی دیں گے تم کو رسک لیا جا سکتا ہے کہ نہیں لیا جا سکتا ہے منس لے لے گا <تصفح> تو زیادہ نفا پک کون سی چیز ہوئی آ کر پر زیادہ توجہ دی جائے ہرس الگ کی تفصیل ہوئی ہرس نہیں کی تو مطلوبت چیز حاصل نہیں ہوئی ہرس کی لیکن چیز من پاس نہیں ہے دیکھا کا ہے اور زیادہ من پاس چیزوں پر کے اوپر نہیں ہے کہ کم نفا بخش چیزوں پر اوپر جائے گی تو ایرجی ضائع کرنا بھی بیکار ہوا اس کہ وہ کم منصاف بخش ہے تھے یہ بیچ میں اللہ سے استعانت کہاں پہ آ گیا یہ بیچ میں ٹکڑا کے گزار دیا گیا بیچ میں اس لیے کہ جملے کا رقص ہے پہلے سے منساف بخش چیز پر جو ہرس ہوتی ہے کہ آدمی وسیلہ پورا لگا دے صرف اللہ تبارک تعلیم کی مدد سے ہو سکتا ایسے حاصل نہیں ہوتا اللہ تبارک تعالیٰ, تعالیٰ سے مدد مانگو یہ بہت بڑی چیز ہے نفا بخش چیز کے اوپر کرنا یعنی نفا بخش چیز کی تلاش میں پوری انرجی نہیں چھوڑ دینا یہ اللہ تبارک کو تعالیٰ کی مدد سے ہوگا جہاز وہاں اللہ کی مدد ضروری ہے جی ولاج آجز مت بنو یہ لا کر کے کی کیا بتانا چاہ رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جس طرح بغیر اللہ کی اس مدد کے آدمی نفا بخش کی ہرس نہیں کر سکتا ایسے ہی اگر آج بن جائے تو آج بن جانا بھی حرف کے خلاف ہے اس لیے کہ آج میں کون جائے یہ کام کرنے کے لیے بھائی ہمت نہیں پڑ رہی ہے تو یہ ہرس کے خلاف ہے ہرس کے اندر تو پوری طاقت لگا دینا ہے تو وہاں ہاں بلا تاجو کے کہ منع کر دیا گیا کہ آج مت بن جانا یہ دونوں چیزیں اشتہانک بلنا نہ ہو تب بھی الا ماین کا ہوگا کیوںکہ ہرس نہیں ہوگی اور اگر آج اسی ہو تب بھی آدمی ہرس نہیں کرے گا مان کا ہوتا ہے ٹکڑے سے قدر نرموت ہے وہ لگتا ہے اگلا ٹکڑا نہیں کا شیون اگر تیرے اوپر کوئی آفت آ جائے دکان جل جائے نوکری چھوٹ جائے ایکسیڈنٹ ہو جائے فلاح تقل لونی پال تلا کہنے کہ اگر میں ایسا کرتا تو ایسا ایسا ہوتا ایسا نہیں بولنا ولا بالکل یہ قدر اللہ جو مقدر تھا ہما شاہ اللہ نے جو چاہا کیا فعین شیخان اس لیے اگر مگر شیانگ کا دروازہ کھول دیتا ہے اب میں آپ کو سمجھاؤں کہ اگر مگر سے شیٹان کا دروازہ کیسے کھلتا ہے یہ تو مغام بات تھی اگر शैतान کا دروازہ پورا درد ڈیپ میں جا رہے ہیں ایک شخص ہے ہائی بیمار ہوا اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہے ڈاکٹر اس کی مرد کی دشوش کرتا ہے دیتا ہے لیکن دوائیاں کارگر نہیں مر جاتا ہے اس کی لاش لے کر کے آتا ہے گھر میں رونا پیٹنا بہت ہو جاتا ہے کہتا ہے کاش اس ڈاکٹر کے پاس نہ لے گیا ہوتا تو یہ نہ مرتا۔ پڑتا بڑے ڈاکٹر کے پاس لے جانا ہے سلور پچھتائے ہو اندگی پر پچھتائے ہو کاش بڑے ڈاکٹر کے پاس لے جاتے اس کی حسرت میں اضافہ ہوگا اس کے سدمے میں اضافہ ہوگا برابر اس کے سدمے میں اضافہ ہوگا اچھا ایک آدمی ہے مومن ہے وہ کسی ڈاکٹر کے پاس اپنے بیمار بھائی کو لے جاتا ہے بیمار بھائی مر جاتا ہے تقدیر اوپر اس کا ایمان ہے موت تو اس کو آنی نہیں تھی اللہ نے موت اس کی لکھ رکھی تھی اس کی پیدائش سے پہلے ہی ماں کے بتنے سے باہر نکلنے سے پہلے ہی لکھ دیا گیا تھا کہ کے کو اسے مرنا ہی تھا اگر میں اس سے بڑے ڈاکٹر کے پاس بھی لے جاتا تو اسے مرنا ہی تھا یہ ہے مسلم اور ایک کافر کی سوچ میں تھا تو ایمان بال سے تسلی ہوتی ہے نہیں ہوتی ایمان بال کا فائدہ ہے اللہ کی تھی. اچھا؟ کیا کہ انسان اس بارے میں اب بھی ہم بحث کریں گے کہ انسان مختار ہے یا مجبور ہے اس بات میں ہم اس کو بیان کریں گے ایک آئس پڑھتا کتنی پیاری ہے اور وہاں پر مغالتا کیسے دے رہے ہیں آدمی بڑا پیارا استعلہ آگے जरत इब्राहिम का मुबासा हो रहा है नमरूद से फिर कौन से रब को मानता है कौन सा तेरा रब है बोले मेरा रब हुआ जो मारता और जिलाता है जिसके कब्जे में नो पर तो बोलता है अनुम्मी मैं भी तो मारता और जिलाता हूं सही कहा कि गलत कहा उसमें एक आदमी जो था जिसको छोड़ दिया जाना था, था। اس کو تو قتل کر دیا جس کو قتل کیا جانا تھا اسے چھوڑ دیا تو کہا دیکھو میں بھی مارک اور جلاتا جی ہوں سازد صاحب نے اس کال میں کہ ٹارف تھا کزات کا بہت بڑا جنسا اس نے جو ہے مفہوم کو بات کو مختلف کر دیا اس لیے کہ اللہ کہتا ہے کہ تم قتل تو کر سکتے ہو موت نہیں دے سکتے قتل کے مالک ہو تم موت کے مالک نہیں ہو تم گولی مار سکتے ہو یہ تو اختیار ہے تمہارا لیکن یہ قتل کرنا گولی مارنا یہ تمہارا کام موت دے گا. یہ میرا کام ہے تم نے موت کرنی موت میں نے بھی ہے نکتا نہیں توڑنا ہے برابر آنا نکتا ہے جی وہ گہرائی میں ڈوب کر کے میں نے اس نقطے کو نکالا ہے جی آدمی قتل کا مالک پر ہے قتل کر سکتا ہے لیکن موت موت کا مالک نہیں ہے لکھوں مؤ تو بولا حیات والا ورنہ اس ایپ کا جواب کیا لگا کہ کی کوئی آدمی موت کا مالک نہیں ہے کوئی آدمی حیات کا مالک نہیں ہے قتل تو کر سکتا اس پر تو اختیار ہے لیکن موت پر قادر نہیں ہے موت سے پلّہ ہی دے سکتا دس گولیاں لگنے کے بعد بھی چاہے بتا سکتا ہے ذرا معاملے <وقت t> <موضوع> کو مختلف کر دیا اس نے جھوٹ بولا وہ جھوٹا ہی نہیں کدا بہت بڑا جھوٹا تھا قتل کا مالک میں زندہ ارے تاریخی سوری دے سکتا ہے سوری دے گا یہ کئی سیار میں جان لینا موت دینا یہ میرا کام ہے یہ میرا کام اس لیے کہ قتل سے جسم گرتا ہے قتل سے جسم گرتا ہے رو نکالنا موت دینا یہ اللہ ہے یہ تو میرا لیکن ضمنی چیز تھی تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اگر تقدیر پر ایمان نہ رکھے تو اسے تسلی نہیں ہوتی تشکی نہیں ہوتی اور کبھی کبھی شکوا کر بیٹھتا ہے دیکھو بات کتنی آگے جائے گی ارے میں ہی ملا تھا اس مصیبت کے لیے دیکھو حاضر ہو گیا میں ہی ملا تھا اس مصیبت کے لیے ایمان پہ قدر اگر نہ ہو تو پھر آدمی اللہ سے شکوا کرنے لگے گا اور شکوا اسے کبر کی سارا میں داخل کر دے گا تاثر لے گا ملاتا پھر بڑا نہیں اور کوئی نہیں ملاتا تھا کتنی بڑی بات تو شکوا رب سے کرنے لگتا ہے اور یہ شکوا کی زبان سے جو نکلتا ہے اس کو تباہ و برباد کر ہے یہ ہے اگر مگر اگر مگر سے شیطان کا دروازہ کھلتا ہے شیطان کا دروازہ کھلنے کے کیا مطلب افسوس بڑے ڈاکٹر کے پاس لے جاتے بچ جاتا تھا یہ اچھا कितना सदमा हुआ है भाई के मर जाने में अरे मैं ही था मेरा भाई मरना था शैतान कहा ले गया उसको अगर मगर से शैतान का दरवाजा खुल गया और शैतान को चाहता है किस इस शेर करें उस कुप्र करे कोई बात ऐसी जबान से निकाल दे कि जिसकी वजह से वो कुप्र का मृतक हो जाए शैतान तो इस इंतजाम में है इसी वजह से कहा गया कि जबान को काबू में रखो نہیں تو شیتان آ دمکتا ہے جب آدمی زیادہ بکواس کرنے لگتا ہے نا سرکار ہو جاتا ہے سرکار ہوتے تو بہت زیادہ بات اونی。بات سونی جب ہو جاتا تو ہے تو شیتان آ دھمکتا ہے کوئی بات ایسی مسلم دیتا ہے جس کی وجہ سے آدمی شرخ کا منتقل ہو جاتا ہے کف کا مستقل ہو جاتا ہے زبان کو سنبھالا جائے بکیا تقسیم ان شاء اللہ اگلے کسی مضمون کو ان ایک موقع پر جزاک اللہ خیرا دو منٹ کے لیے بیٹھ جائیں کچھ اعلانات پھر اس کے بعد سن کر ایک ہی ساتھ چلے جائیں زیادہ وقت آپ کا نہیں لیں گے جزاک اللہ خیرا ماشاءاللہ اللہ تفصیل سزا و قدر پر بڑے ہی بہترین انداز سے قرآن کریم کی آیات اور احادیث حضیرت الشیخل الدین قاسم حفیظ اللہ ہمارے سامنے پیش کر رہے تھے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین شیخ کی دراز عمر دراز فرمائے اور آپ کے علم میں بھی اضافہ وطا فرمائے مقرر کا لکھا مٹتا نہیں آنسو بہانے سے क्या بات مقدر کا لکھا مٹتا نہیں آنسو بہانے سے جو ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا کسی بہانے سے تو تقریب है ہے یہ اللہ ने نے لکھ دی ہے اس پر ایمان لانا ہر ایک کے لیے ضروری ہے اللہ تعالی ہمیں مح... اس کے جو علمی روموز ہیں جو قرآن کریم اور احادیث ہیں اس کو حاصل کرنے کی توبی میں فرمائے جو ٹریننگ لے رہے ہیں جیسا کہ اعلانات ہو چکے ہیں اور جو لوگ ٹریننگ لے رہے ہیں ان حضرات سے گزارش ہے کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھیں اور جو لوگ اپنا نام لکھوانا چاہتے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ ضرور جو اپنے نام لکھوائیں اور اٹینڈنس چیز جو ہے جو لوگ لے گئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ واپس کر لیں اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جمعہ رات کو لازیز یا مسجد بدنام میں شیخ کا درخت رکھا گیا ہے اور آپ کی اطلاع کے لیے کل بھی شیخ کا جو ہے جو دعوتی پروگرام ہے اس میں بھی تقریباً 20 منٹ درخت رکھا گیا ہے جو لوگ اس میں دلچسپی رکھتے ہیں مزرا سے گزارش ہے کہ اپنا نام لکھائیں اور موبائل نمبر بھی لکھائیں تاکہ جو ہے یہ پروگرام جو رکا ہوا ہے یا یہ جو پروگرام جو ٹریننگ دی جا رہی ہے غیر مسلموں میں دعوتی کام کے لیے یہ اپنے تکمیل کو پہنچ سکے اسی کے ساتھ یہ محفل ختم ہوتی ہے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے حسنات کو قبول فرمائے اور ہم تمام کو اس کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق فرمائے الہ الا صبح نکل شہر واطب السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ